وَاذْكُرُوا انَّ اللَّهَ قَدْ فَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْخَيْرِ وَيُرِيدُ أَن يُصِيْبَكُمْ بِهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا قفاتك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا فولا تدينا يسلم لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد قاب قولا عظيما اللهم بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونقته ونقته ان عده الشهور ان الله سما عثر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه قرون ذلك ذلك الدين القيم فلا تغلو فيه ان انفقت وقال جل وعلا في المال في الكتاب ان اذا سمعتم الله يقفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إلا الله جامع المنافقين والفاخرين في جهنم جميعا وقال جل وعلا في مقام آخر فإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإن لا ينفينك الشيطان اللہ محبوب نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں اس وقت سے لے کر سال بھر میں بارہ مہینے رکھے ہیں اور اللہ محبوب العالمین کی کتاب میں ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے قابل سرمت قابل صد احم محرم مہینے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں تغلی مف نان ہوں بالخصوص ان سرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والے مہینوں کی تفصیلات اور مقررہ وہ راجہ گزار اللہ بھی بین جماعدہ و شعبان اور چوتھا مہینہ وہ ماہ رجب ہے جو کہ جمادہ خانیاں اور شاہگان کے درمیان ہے کہ جس کو اہل مضر بھی حرمت والا تسلیم کرتے اور مانتے ہیں محرم الحرام یہ اسلامی سن آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے محرم کا مہینہ اسلامی سن کے آغاز کا مہینہ ہے اور اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے یوں تو دنیا کے اندر اور بھی بہت سے سنین رائج ہیں ان کا حساب کتاب بھی چلتا ہے اور ہر ایک سن کی ابتدا کسی نہ کسی واقعہ سے یا تو کسی کی حکومت کے قائد ہونے یا ختم ہونے سے متعلق ہے یا کسی کی پیدائش یا اس کی موت سے متعلق ہے مثلا اس علیہ ہی سلاد کی ولادت سے متعلقہ سن ٹیسوی چلتا ہے جو کہ ہمارے یہاں برے تغیر پاک و ہند نے بلکہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے اسی طرح جو یہودی سن ہے وہ فلسطین پر سلیبان ارحصلاط की سلام کی تخت نشینی سے مطالبہ ہے کہ جب سلیبان ارحصلاط و سلام فلسطین پر حاکم بنے تخت नशी ہوئے ان کی تاج गई کی گئی تو اس سے متعلقہ وہ یہودی سن شروع ہوتا ہے اور یہودی اپنے سن کی نسبت اسی جانب کیا کرتے ہیں اسی طرح بکروی سن جس کو کہ عموماً دیسی سال کہتے ہیں دیسی مہینے جس کا اب یہ کو کا مہینہ جا رہا ہے یہ بھی راجہ بکروا جیت سنگ کی پیدائش سے متعلقہ ہے اور رومی سن وہ سکندر فاتح اعظم کی پڑائش سے متعلقہ ہے تو یوں تمام سر قوموں نے اپنے اپنے تہین اپنے اپنے سالوں کا ایک معیار ایک اعتبار بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنے ماہو سال بناتے ہیں جبکہ اسلامی سن اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے اور پھر یہ اسلامی سن قمری تقویم والا یہ اللہ العالمین نے خود مقرر کیا ہے یہ لوگ آپ سے ہیرا کے بارے میں جان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ تو لوگوں کے لیے نفاق مقرر کرنے کے لیے ہے لوگوں کے لیے حج کے ایام اور حج کی تعریف کو مقرر کرنے کے لیے ہے وقت کا تعین یہ چاند کے ذریعے ہوگا یا مواقع اللہ ہلال غزا پہلی تاریخ کا چاند یہ لوگوں کے لیے مہینوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور ان کے سال کا تعین کرتا ہے ان کے دنوں کی تاریخوں کو مقرر کرتا ہے اس لیے اللہ العالمین نے چاند کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ چاند کبھی پورا ہو جاتا ہے اور پھر فکرتا چلا جاتا ہے ہستا آدھا کل ارجن القدیم ہستا کہ سوکی لکڑی کی طرح بالکل باریک سا رہ جاتا ہے اور پھر ایک یا دو دن نگاہوں سے اوجھر رہنے کے بعد پھر وہ دوبارہ کلو ہوتا ہے یہ <سؤال> مواقع کلنا یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ شمسی تقویم جن جن لوگوں نے بھی یہ بنائی ہے ہاں وہ سن عیستی کے اندر ہو سن بکروی کے اندر ہو یا یہودی تنیم کے اندر ہو یا رومی سالوں کے اندر ہو وہ تمام کے تمام پر لوگ کوئی صحیح طور پر سال اور تاریخ متعین کرنے سے آج تک قاطر ہے پوری دنیا کے اندر متداول سال سن عیسوی اس کی صورت حال آپ کے سامنے ہے کہ ہر چار سال کے بعد انتیس دنوں کا منایا جاتا ہے کیوں؟ اللہ العالمین نے سورج کو مواقع بنناس نہیں کہا سورج لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے نہیں بلکہ وقت مقرر کرنے کے لیے اللہ ابو العالمین نے چاند کو متعین کیا ہے اور جو وقت چاند کے اعتبار سے متعین کیا جائے گا وہی وہ صحیح ہوگا سورج کے اعتبار سے جنہوں نے اپنے اپنے سالوں کو رائج کیا ہے اور شمسی تقریم کو چلایا ہے وہ انتیس دنوں کا چار سال کے بعد فروری منانے کے باوجود لیپ کا سال گزارنے کے باوجود پھر بھی ششو پل کا ہی شکار ہے اور پھر جب انہوں نے دو ہزار سال مکمل کیے سن دو ہزار کے اندر انہی کی اپنی تحقیقات اور اہل اسلام نے بھی اس کے اوپر تحقیقات پیش کی کہ یہ علیہ سلام کی وفات کے بعد یہ دو ہزار سال نہیں گزرے ان کی پیدائش کو بلکہ دو ہزار چھ سال گزر چکے ہیں لیکن تقویم کا جو شمسی انداز ہے یہی ایسا بے گنگا اور غلط ہے ٹیکس کے ذریعے سالوں کا مہینوں کا اور دنوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورج کو اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے اور پھر مشاہدی طور پر یہ بھی ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ دن چوبیس گھنٹوں کا منایا گیا ہے اور وہ گھنٹے چوبیس ہی گزرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ایک سال تین سو پینسٹھ دن اور چھ گھنٹے کا ہوتا ہے چھ گھنٹے اور اوپر کچھ منٹ اور سیکنڈ وہ عردہ ہے اچھا اس منٹ اور سیکنڈ کو پورا کرنے کے लिए اب جی یہ طریقہ کار اپناؤ کہ فروری کا کچھ عرصے کے بعد ایک سال فروری کا مہینہ انتیس کے بجائے تیس دن کا رکھ لو لیکن پھر ان کی بیماری کہ جی جو بندے تیس فروری کو پیدا ہوں گے وہ اپنی خال گرا کب بنائیں گے برتھ ڈے کب بنائیں گے پھر پریشان ہو کے چھوڑ دیا को کو کہ چلو انتیس تری کو پیدا ہونے والے چار سال بعد بنا لیں گے اب یہ پچاس سال بعد جا کے سو سال بعد جا کے بنایا کریں گے دو سو سال بعد تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ابو العالمین نے کہا ہے اس ارونا کا یہ لوگ آپ سے ہیرا کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل ببا عید الہیں کہہ دیجیے کہ چاند یہ جو ہم نے ہیرار بنایا ہے یہ آہستہ آہستہ بھرتا بھرتا بدر بن جاتا ہے چاند مکمل ہو جاتا ہے پھر تمہارا گھرتا گھرتا ایک سوکھی ٹہری کی طرح ہو جاتا ہے پھر ایک یا دو دن غائب رہنے کے بعد شام دوبارہ اسی طرح ہراج کی صورت میں شروع ہوتا ہے لوگوں کو داغت نظارہ دیتا ہے تو یہ وباقید لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک انداز ایک پیمانہ اور طریقۂ کا اللہ نب العالمین نے وضع کر رکھا ہے اور اہل اسلام نے اللہ نب العالمین کے اصول کے مطابق اپنے سنین کو اپنے شب و روز کو گننے اور شمار کرنے کے لیے چاند کی تقویم کو ہی معتبر گردانا ہے اور پھر اس شن ہجری کا آغاز اسلامی سن کا آغاز کسی کی پیدائش کسی کی وفات یا کسی فضا یا شکست سے متعلقہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہجرت کے اس عظیم سے ہے کہ جو اپنے اندر بے شمار سبق پہ رکھتا ہے جس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان آدمی جب اس کے اوپر ہر طرف سے مسائل اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو جوسلمان بندے کو اب اپنا اقلاب اور اپنا دین بچانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی دعوت کے اندر کوئی لچک پیدا کرے لینے کی پالیسی اختیار کرے گھر پھر کے رہنے کا طریقہ کار اے یہ سارے کام کرنے کے بجائے دین اسلام نے اس کو رابطہ دیا ہے کہ جب مسلمان بدے کے حالات تنگ ہو رہے ہو اس کے لیے عرصۂ حیات دائرہ دام اس کا تنگ کیا جا رہا ہو اور اس کی داغت کو جگہ جگہ سے روکا اور سوکا جاتا ہو تو ایسی صورت کے اندر مسلمان آدمی اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے اور پھر حجرتیں کرنے کے بعد اس علاقے میں جا کر دعوت دے کے قوت اور سواری تیار کر کے اپنے مقبولہ علاقوں کو دوبارہ رہا اور آزاد کروا سکتا ہے اور اپنی کھوئی ہوئی جگہوں پر جہاں پر اس کی جگہ سجا کرنے کو ترقتی ہے وہ جگہ اس کو دوبارہ اسی انداز میں مل سکتی ہے یہ ایک حکمت عملی دین اسلام نے مسلمانوں کو سمجھائی ہے اور اسلامی سنگھ کا جو آغاز ہے وہ اسی واقعہ سے متعلق ہی رکھا گیا ہے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ابا رضی اللہ عنہ جنگل کے گورنر تھے ان کے پاس عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط پہنچتے لیکن ان پر تاریخ درج نہ ہوتی پھر ان کی توجہ دلانے پر سبراہ ہجری کو سیدنا عمر بن انفاع رضی اللہ علور نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد اسلامی سن کا آغاز کیا گیا اور فیصلہ یہ پایا چونکہ ہجرت کے جو تیاریاں تھیں ہجرت کے جو فیصلے تھے وہ حل کی آخری تاریخوں میں دل کے آخری ایام میں طے پائے تھے اور حل کے ختم ہو جانے کے بعد اگلا نیا مہینہ محرم الحرام محسوس ہوتا ہے لہذا ہم اپنے سال کا ہجرت کے بعد شروع ہونے والے نئے مہینے یعنی محرم الحرام سے ہی کریں گے تو اسلامی سن یہ عظیم روزار عظیم سفر ہجرت کی یاد کو دعوا کرتا ہے جو کہ اہل اسلام کو ہر سال ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے اور ان کے لیے ان نئے پیش آنے والے حالات طبیوں پریشانیوں بحرانوں اور فکروں کے اندر سے نکلنے کا راستہ انہیں سمجھاتی اور بتاتی اسی طرح عروماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کر کا اس محرم الکلام سے بڑا جہد کا القف ہے اور شاید کے اسلامی سنگ کا آغاز محرم الحرام سے اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سانبائے سربراہ رونما ہونا تھا اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں واقعہ سربراہ کے رونما ہونے کی وجہ سے محرم کو حرمت والا اور احترام والا قرار دیا گیا ہے جبکہ یہ عقیدہ یہ نظریہ بالکل باطل ہے اس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی دلیل ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ہے قیم دین یہ ہے کہ جب سے تعالی نے و کو پیدا کیا ہے اس وقت کے لے کر ہی اللہ تعالی نے مہینے بارہ رکھے ہیں اور ان بارہ مہینوں میں سے ان چار مہینوں کو اللہ رب العالمین نے من یوم پہلے دن سے ہی حرمت والا قرار دیا ہے اور ان کی حرمت تا دا قیامت پائے رہنے والی ہے کسی کی پیدائش کے ساتھ کسی کی وفات کے ساتھ کسی کی شہادتوں کے ساتھ سفاری شکیت کے ساتھ ان مہینوں کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ اب العالمین نے اب خود ان کو صد صدر قرار دیا ہے اور ان کی ان ایام کی فضیلت وقت ایام کی نسبت زیادہ بڑھا کے رکھی ہے اور ان کے اندر کرنے والے بہت سے کام اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کر بلا چونکہ اسلام سے مکمل ہو جانے کے باوجود نہ ہوا لہذا کسی مہینے کی حرمت کا ہونا یا نہ ہونا یہ معاملہ ایک اسلام کا معاملہ ہے ایک دینی معاملہ ہے جس کے بارے میں بعد میں پیدا ہونے والے واقعات اور حادثات کو کسی قسم کا کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل طور پلاز فرما دیا ہے اور دین اسلام کے ہونے پر میں تمہارے پاس راضی ہو گیا ہوں کہ تم اس کو بطور بھی بطور طرز زندگی بطور قرض حیات اس کو और اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو اپنی زندگیوں کو اسی کے تعلق میں ڈھالو اور آدرت کو سنوارتے اور بناتے چلے جاؤ یہ دین اسلام آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے اور یہ آیت اللہ نبر عالمین نے حجرت المداع کے موقع پر نازر کی تھی جب حجر الولا کے موقع پر دین مکمل ہو چکا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے کئی سال بعد پیدا ہونے والا واقعہ وہ یقیناً دین میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ ہی دین میں اضافہ کر سکتا ہے اور پھر اگر کسی طالحات اور کسی واقعہ اور بالخصوص کسی کی صحابت کو اگر دین اسلام کے اندر کوئی اہمیت حاصل ہوتی اور کسی شہادت کی بنا پر اگر کسی دن کو یا کسی مہینے کو محترم اور احترام والا نہ ہوتا یا پھر اسی محرم ہی کے مہینے کو اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے قابل احترام سمجھنا ہوتا تو یقیناً سیدنا عمر علورب خطاب رضی اللہ عنہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق اور حقدار تھے کہ ان کی شہادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار بنا کر اور میزان بنا کر وہ حرم الحراب کے مہینے کو حربت والا گردانتے اور اس کی شہادت کی وجہ سے وہ حرم کے مہینے کو حربت والا قرار دیتے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ دینا عمر الفطار شہادت یقم الحرم کو ہوئی اور یہ وہ عظیم جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر ابو الخطاب رضی اللہ عنہ خری یہ فتنوں کے لیے آٹھ ہے جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ رونما ہو جائے گا اس کے بعد فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور فطنے تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے ہیں یہ حجاب اور رقالت سہی بنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے فتنوں کے درمیان تو یقیناً ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے اور پھر مدینہ کے اندر مسل نبی میں ان کی شہادت کا ہو جانا یہ یقیناً اس سے اور بھی بہت بڑا المناک سانحہ ہے لیکن اس کے باوجود عمر ربرب الخطاب رضی اللہ عنہ کی سعادت آپ کی وفات کا اس محرم کے مہینے کی حرمت یا اس کے احترام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بہت سے لوگ اس محرم کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں لال تان کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو بال ختم نہیں کرتے لیکن کسی ایک کے فلاح بیان کرتے کرتے دوسرے کی کوشاہی کر جاتے ہیں اور تبدیل والا یہ عمل جاری و ساری رکھ دیتے ہیں جبکہ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے اور کئی تو ایسے صاحب فکر اپنے آپ کو علامت سمجھنے والے لوگ ہیں جو کہ صحابہ کرام کو طویل صحبت یا طویل صحبت ہونے کی وجہ سے ان کے اندر تقابل یا ان کی شان میں ذرا حتف کرنے سے بالکل سرماتے نہیں ہیں تو یہ کام بھی بہت برا کام ہے علامہ فرماتے ہیں وہ آسکٹ ماں وقف کہ صحابی کی جو صحیح ترین تعریف مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ماتاسلام صحابی وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان ملا اور اسلام ہی کی حالت میں فوت ہو گیا یہ بندہ صحابی ہے ہاں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا کسی عارزے کی بنا پر نہ دیکھ سکا ہو جس طرح کے نابینا صحابی عبداللہ بن مقوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے لیکن ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وقات یہ مسلمہ ہے تو یقیناً یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی ہیں اور وہ تمام تر فضائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں بتلائے ہیں ان کے جیون میں ہر وہ داخل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور اسلام کی حالت میں میرا ہو آپ سے ان کی ملاقات ثابت ہو آپ وہ چند لمحوں کے لیے ہو یا کئی سالوں پر بھی اس ہو, صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صحابی ہونے میں سارے کے سارے برابر ہیں اور حضرت تعبیل میں تو بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ تو صحابۂ کرام ہے وہ رسما جنت عدیم اور ان کا جرح و کے رقبہ سے بہت اور بہت اور ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بڑے فصیح تھے بڑے عابد و ظاہر تھے بڑے قرآن کا عرب رکھنے والے حدیثوں کو بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے یہ کہ کہنے کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہے جب ایک بندے کو اللہ نب العالمین نے یہ شرف دے دیا کہ اللہ اب العالمی نے اس کو اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کر دی تو اس سے بھر کے اور کوئی اعزاز اور کوئی اس سے بڑھ کے کوئی کتاب اور بڑے سے بڑا لقب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے صحابی ہونا یہی بہت بڑا کتاب ہے بہت بڑا اعزاز ہے اور یہی اس کے لیے سب سے اعلیٰ اور لقب ہے کیونکہ صحابہ کے رضوان بدوان اللہ علیہ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور یہ اللہ علیہ و رب یہ اللہ رب العالمین سے راوی اور اللہ رب العالمین ان سے راغی ہو گیا ہے جن کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے پروانے جاری کر دیں اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیں تو یقیناً ان بندوں سے اعلی ترین اور بہترین ہستی اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے پھر اسی طرح فل علی हैं ہیں لاد سب آبی پل وا کم انتنا ماں بالا کا مدلہ ابھی بلا نصیفہ ہو میرے پاپ کو برا بلانا کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ اوس پہاڑ کے برابر سونا بھی भी کر دے تو ان کے ایک مجھ ایک مٹھی خرچ کیے ہوئے अमर کو نہیں پہنچ سکتا والا نصیفہ اور نہ ہی آدھی مٹھی کے برابر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمی مرتبہ بہت آلہ رکھا ہے اور محرم الحرام کے مدینہ میں پھر اہم روافت کی طرف سے راستریوں کی طرف سے بہت کچھ الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں سبیریں لگائی جاتی ہیں نگرے نیالیں بانٹی جاتی ہیں اور سرقا کو خیرات کیے جاتے ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے پھر راتوں کو ساری ساری رات ان کی مجالس سے محافل دفاع ہوتی ہیں اور بہت سے نادام اور نا لوگ ان مجرسوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں ان کی طویلوں سے جا کے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی طرح ان کی نقالی کرتے ہوئے کھانے پکا پکا کے بنا بنا کے تقسیم کرنا اور بھیجنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ تمام کے تمام تر کام اللہ رب العالمین کے یہاں اور اللہ رب العالمین کے دین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں ہر گیٹ میں شروع رہی ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے تو بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی منع کیا ہے بہت سے لوگ یہ دیکھنے سے لے جاتے ہیں کہ چلو جا کے دیکھیں تو صحیح یہ کہتے کیا ہے سنے تو صحیح جا کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کا بات کرنا ان کا رونا پیسنا ان کا نوحا کرنا ان کا بیل کرنا یہ کیسے ہوتا ہے ہم ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے نہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اخبار آپ کے پاس پہنچتی رہتی ہے آپ کو لوگوں کی سبھی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے احمد ایمان کو اہم باطل کے اہم قطر کے عقائد نظریات ان کا ایک طریقہ کار اور ان کی حضرت وہ ساری کھوج کھوج کر بیان کر دی ہیں کہ یہ لوگ اس انداز میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی یہ چالیں ہوتی ہیں ان کی یہ سازشیں ہوتی ہیں یہ اس انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی آیات بینات کا بغا اڑاتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے ان کے در طرح کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اس کی خوب اچھی طرح سے وضاحت کروا دی ہے تو پھر یقیناً ہمیں تو میں لگے رہنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے ساتھ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فارل حسا یحودوفی حدیف آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں نقطہ چینیا کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں تو پھر فعارد الحمد آپ ان سے اعراض کیجیے حسا یحدوں کی حدیثی ہاں جب یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دے کسی اور قسم کی مجرف شروع کر لے اللہ رب العالمین کی نافرمانی جن میں نہ ہوتی ہو پھر ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرف نہیں ہے فرمایا وَإمَّا اگر سیطان آپ کو بلا دے فلاں ذکر قومین تو یاد آ کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھے اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں اور شیطان کا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چل سکتا ہے کیونکہ فرما رہے ہیں ورنسی جنہی قاروں اگر شیطان آپ کو بھولا دے فلا سکر آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھتے شیطان کا بخش انبیا پر بھی چل جاتا ہے لیکن اللہ اب العالمین نے اہل ایمان کی اور صلوات اللہ علیہ کی یہ چھان رکھی ہے کہ ادام الزاروں کہ چونہی شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے اور ان کے اوپر اپنا غار کرتا ہے تک وہ فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں ادام تو انہیں روشنی ہو جاتی ہے وہ دیکھنے لگتے ہیں وہ صاحبِ وصیرت ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو شیطان کے سنگل سے فوراً نکال لیتے ہیں اور یہی بات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی کہ شیطان اگر آپ کو بھولا دے فلا سب الکرا ظالمین تو یاد آجانے کے فوراً بعد آپ نے وہاں سے اس کے چلے جانا ہے اس ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھتا جو اللہ رب العالمین کی آیات کا بلاک اڑائے اللہ رب العالمین کے دین کا افتدا کریں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی والی مجالس بھی کریں آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ کر اسی طرح اہل ایمان کو بھی فرمایا فرمایا کتاب ہی میں تم آیا تلاہی روبی ہا وہی ہا کہ ہم نے کتاب کے اندر تمہارے اوپر یہ بات ناظر کی ہے کہ انا سب تم آیا تلّہی کہ جب تم لوگ اللہ رب العالمین کی آیات کو سنو یوپ فروبی کہ اس کا پسند کیا جا رہا ہے و اور مراد اڑایا جا رہا ہے تو فلا فلاں تم ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو اللہ رب العالمین کی راہ فرمانی والا کام ہوتا ہو اس کو دیکھنے کے لیے جانا تو بہت شمر کی بات ہے اگر آپ کبھی غلطی سے ایسی مجلس و میسج میں سمجھ بھی گئے ایسی جگہ پر پہنچ بھی گئے جہاں پر ایسا کام ہوتا ہو یا پھر آپ وہاں پہ بیٹھے کسی بجرت کے اندر پہنچے اور کچھ دیر بعد وہاں پہ ایسا کام شروع ہو گیا فلا س تو چون ہی ایسا کام شروع ہو کہ جس پہ اللہ رب العالمی اور امام المبیا جناب محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس کا انکار کیا جا رہا ہو اس کی مداق کیا جا رہا ہو اور اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ قرآن وزید کی, فرقان کی آیات بید کا انکار کیا جا رہا ہو یا اس کی الٹی سیدھی تعبیریں کی جا رہی ہو تو پھر فلاح تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے بلکہ وہاں سے اس کے چلے جانا ہے حتا وہ ان الٹے کاموں کو چھوڑ کر کوئی سیدھے کام کرنے لگ جائیں نہ تم یہ دم فرمایا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے ان کی باتیں سنتے رہے سماج بھی بنے انہیں دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہے یہ کیسے روتے پیستے ہیں یہ کس انداز میں ماسکوں کا کرتے ہیں نوہر ویز کرنے کا ان کا کیا انداز ہے اگر تم یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے رہے فرمایا این ادم متر تو جیسے وہ گناہدار ہے ویسا ہی تمہیں بھی گنا ملے گا تم وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے جب تم ان کی باتیں سنتے رہے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہے وہ لوگ جو اللہ نبول العالمین کی آیات کے ساتھ امرن یا یا آدم افر کرنے والے ہیں اور اللہ نبول العالمین کی آیات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ پولند یا امر استحجا کرنے والے اگر ان کے ساتھ جتنی دیر تک بھی بیٹھے رہے اِن نہ تم تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے ان واحا جامع منافقینا والکافرین فی جہنم جمیہ اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو جہنم تم اکٹھا کرنے والا یہ بات کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ یاد آجانے کے باوجود اگر کوئی بندہ نصیحت کے سن لینے کے باوجود علم کے آجانے کے بس اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہیں نفاق اس کے دل کے اندر گھر تو نہیں کر گیا ہے کیونکہ فرما رہے ہیں انحمنافین و القافرینا فی جہن مجبوری آ کہ اللہ ابوالعالمین منافقوں اور کافیروں کو جہن سے کٹھا کرنے والا سننے والے کرنے والے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے کفر کے دوران چپ سادھے بیٹھے رہنے والے اللہ ابو العالمین کی آیات کا اللہ کے دین کا وزاق اڑانے والے اور اس مذاق پر رضا روٹی کا اظہار کر کے بیٹھے رہنے والے اللہ رب العالمین سناتے ہیں ہم ان دونوں کو جہنم میں اکٹھا کریں گے اور یہ سیوا اہم نفاف کا ہوا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مزید میں سی بھی وضاحت کی ہے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑانے والے لوگ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیا کر رہے تھے تو کہتے ہیں اناما سننا نفود ہم تو مزاق کر رہے تھے مزاق مضاق میں لگے ہوئے تھے ہمارا مقصد اللہ کی آتوں کے ساتھ گزر کرنا نہیں تھا ہم تو ویسے سبن لگا رہے تھے انما سننا نفوا لگ کل ابھی وہ آیا ہی ان سے پوچھئے کیا مزاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ عالمی اللہ رب کی آیات میں یہ ایماندیا جناب مصطفیٰ ہیں اللہ کے ساتھ اللہ شایدوں کے ساتھ تم ملاقوں کرتے ہو لا کب کفر تم بار ایمان تم اب ادر اور ہیڑے بہانے پیش نہ کرو بلکہ تم تو ایمان لانے کے بعد ادر کر چکے ہو یعنی اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ مزاح کرنا مطالعے مذاق آیتوں کو توڑنا توڑنا اور پھر ایسے باطل پرست لوگوں کی نقصالیاں اتارنا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس کو اوپر قرار دیا ہے لا آئے کا بھی رو سب ہمارے کچھ اخبار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں پھر دیکھنے کے بعد آ کے انہیں کی نقالی اتار کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی وہ یوں کر رہے تھے اور یوں کر رہا تھا اور یوں ہو رہا تھا یہ انداز اللہ رب العالمین کو پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ترباہ سے منع کیا فرمایا سنتی تم میری سنت کو لازم فکرو وہ سنت القلافا راشدین الرحدین اور ہدایت یافتہ خلافا راشدین کی سنت کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو تب وہ اس کو مضبوطی سے پکڑو وہ الگو الحادن نوازی اور اپنی داڑوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے دبا کے رکھو عام طور پہ بچہ جب ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز سے مضبوطی سے نہیں پکڑی جاتی تو وہ منہ کے اندر لے لیتا ہے کیونکہ زیادہ گور کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو میاں از گا اپنی داروں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو تم سے چھوٹے نہ اس انداز میں سنت کو پکڑو وہ عیداد مکد انگور اور دین کے اندر پہلا ہونے والے نئے نئے کاموں سے بچو سل دسا تنگ بدا کیونکہ یقیناً دین میں ہر نو ایجاد خدا کام بدا ہے کلال اور ہر گمراہی ہے وہ کل اور ہر قسم کی گمراہی <قق> وہ بندے کو جہنم میں آپ کے اندر لے کے جانے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے مہینے میں یہ کام کرنا کس ان ثابت نہیں ہے بلکہ مسرد احمد کے اندر جری بن عبداللہ اللہ اللہ عنہ <ساس> کی روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں کُلنا <ققق> نر اسما کا ان دہلی میت ہی میرن لیا ہم تو میت کے گھر میں لوگوں کا اکٹھا ہو جانا مل کے بیٹھ لینا ہم اس کو بھی نوہے میں سے شگار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میت کے گھر جمع ہو جانا میت کے گھر مل کے بیٹھ جانا ہم اس کو لوہا شگار کیا کرتے تھے تعلیت کا دیر اسلام نے یہ تعداد بتلایا ہے کہ بندا تعزیت کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد وہ چلا جائے اور پھر اسی طرح سرواتے ہیں وقت آ گھر سے کھانا کھانا یہ بھی ہم لوہے میں پہ شمار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آلے करने کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ आले जाफर के लिए खाना تیار करो کیونکہ ان کو مصیبت پہنچی ہے لیکن یہاں پر تو ایم میت کے لیے نہیں جو لوگ دیگر جمع ہوئے ہوتے ہیں سارے محلے کے اور ادھر ادھر کے ان سب کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے یہ کام یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور خدیت سے ثابت نہیں ہے پھر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کنا نرل اجتماع میت من آ کہ میت جس گھر میں موجود ہے اس گھر میں جمع ہونا اکٹھا اچھا ہونا میت کے گھر بطور جمع ہو جانا ہم لوہا شروعات کیا بچے ہیں تو پھر سال ہر سال گزر جانے کے بعد ایسے ہلکے باہ کرنا یہ تو یقیناً لوہے کی ایک بہت بڑی قسم ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کے رب الخود ججوگا وا جا واحد جو بندہ رخار پیتے گرے چاک کرے جاہلیت والا بین اور ماتن کرے نوحہ کرے وہ میں سے ہے ہی نہیں ہمارے ہاں بھی اس بدعت کو بڑا عجیب و غریب قسم کا رنگ دیا گیا ہے اور خاص کر عورتوں کے اندر یہ بدعت بہت زیادہ ہے کہ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے یا جنازہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن وہ جی ہم ختم کو دلواتے نہیں ہیں چلو جی معلما صاحبہ آئیں گی عورتیں جمع ہیں وہ ان کو درد دیں گی بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اللہ رام رجمعین میت کے گھر جمع ہونا اکٹھے ہونا اجتماع لگانا وہ نوحہ بار کرتے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ جمع ہو کر چپ کر کے بیٹھے رہے یا درس ویف کا سلسلہ شروع کرے ان کے گھر میں جمع ہونا یہ بجٹ ہے یہ لوہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر القرون میں اس کا کوئی وجود نظر لہٰذا اس سے بھی, بھی ضرور اجتناب کیا جا رہا وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہرے کتاب و سنت کہتے ہیں اہنے حدیث کہتے ہیں ان کے ہاں یہ میج کے گھر درش دینے والی اور پھر بعد میں اجتماعی دعا کرانے والی یہ برت پائے جاتا ہے نوہے کا یہ طریقہ کا شیطان نے کوئی نہ کوئی بہانا ڈھونڈنا ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کا اس طریقے سے نہیں تو چلو اس طریقے سے صحیح کان کو سیدھی طرح نہیں ہو اسی طرح پکڑ لو پکڑا تو کان ہی جائے گا بہرحال صحابہ اکرام اللہ صحابۂ ہے کہ ہم یہ کام کرنا ان کے گھر جمع ہونا اور ان کی کھانا کھانا اس کو نوکر شمار کرتے تھے اور الا کہ کوئی عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پر تین دن سے زائد سوک رہے. ہاں اللہ اللہ جو اس کا آرد ہے تو اس کے شوق میں وہ چار مہینے دس دن تک بیٹھی رہے گی تو فرما رہے ہیں ماں کالت لم راطن تو مین ہی یوم آخر اس عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے کسی بھی میت کا شوق منانا تین دن سے رائج جائز نہیں ہے یہ تین دن کا شوق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مقرر کیا ہے مردوں کے لیے تو شوق کا ایک لمحہ بھی متعین نہیں کیا گیا ان کا تو کام ہے کہ میت کے لیے کفن دفن کا بندوبست کرے جب ہو جائے جنازہ پڑے میت کو دفنائیں اور اپنے اپنے کام کاج کریں گھر ڈیری ڈال کر اور دریا بچھا کر بیٹھنا یہ مردوں کے لیے تو کتان بالکل ہے ہی کوئی نہیں اور سوکھ کا طریقہ دریا بھا کے بچھا کے بیٹھ دے گا یہ عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے وہ تو سوکھ کر کے دینت یہ سوکھ ہوا کرتا ہے تخواہ بخواہ اس کو بڑھاتے جانا اور پھر مردوں کا اس میں شامل ہو جانا وہ بھی شوق بنانے لگ جائے عورتوں کی طرح بہت عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے Haan, مہمان آتے ہیں ان کو بندہ ڈیل کر سکتا ہے وہ تو دوسرے مواقع پر بھی آتے ہیں ان کے لیے دریا بچھا کے تو کوئی نہیں بیٹھتا کسی کے گھر شادی ہوئے مہمانوں کو करने کرنے کے لیے میں بھی دیکھا کسی نے دریا بچھا کے بیٹھا ہوا ہو کوئی کہ جی میرے مہمان آ رہے ہیں میں بہت سارا کاروبار تھا اور ان کے استقبال کے لیے دری بچی ہوئی ہے میں بیٹھا ہوا یہ ایک نوہا کا طریقہ جس کو دین اسلام نے حرام قرار دیا جو ماہ محرم کے اندر کام نہیں کرنے کے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تبری مفی نان گھبا ایسے ہوتے کام کر کے ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کر وہ کام ہم نے شروع کر لیے اور جو کرنے کے کام تھے وہ بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل بادا سہر بادہ مولانا سہر المحرم کہ رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزے اللہ رب العالمین کے یہاں محرم کے روزے ہیں محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے اور پھر اس ماہر محرم کے اندر یوم عاشہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے سیاح و یوم آرا کا الواحی ائو کفر الماویہ کہ یوم آرفا نوز الحجہ کا روزہ مجھے اللہ رب الدین پر یقین ہے کہ یہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ سیاو یوم آسوا اور آسو کے دن کا روزہ اختاص ایفرت الماویہ کے وہ ایک سال کے گناہوں کا بن جاتا آسورا کا روزہ ایک سال کے سگیرہ گنا ہوتا کفارہ بن جاتا ہے اتنا بڑا بہترین کام اور افضل ترین کام جس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ بندے کے سال بھر کے چھوٹے چھوٹے سگیرہ سارے گنا گر جاتے ہیں ہم نے اس کو طرح کیا ہوا ہے بلکہ اس کے برحک سرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ اس مہینے کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ اصل ہے رکھنے تو دنوں کے روزے ہیں الٹا کام کیا, کیا کہ سبے لگا کے بازاروں میں بیٹھتے ہیں الٹی ہی کال چلنی ہے نا پھر یوم آج پورا محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رہے حتیٰ کہ جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے فرمایا نئی بقی تو عقو من اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں نو محرم کا روزہ رکھوں گا کیونکہ لوگوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہودی بھی جی دس, دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا نعیم رقیم لوگ منفا اگر میں آئندہ سال زندہ رکھ رہا تو میں نو تاریخ کا روزہ رکھوں یعنی نے تاریخ بدل دی سیام تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی عبد اللہ ہبن مسرود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے پاس اللہ گئے وہ کہتے ہیں کہ بہ متوسطوں سی مات کی زبزما کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ زمزم کے کنویں کے پاس اپنی چادر کے ساتھ شیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو الفی یوم آشور میں نے اسے سوال کیا کہ مجھے یوم آسورا کے روزے کے بارے میں بتلاؤ فرمانے لگے کہ اذا ادارہ المحرم جب تو محرم کے چاند کو دیکھے فہد تو گننا اور شمار کرنا شروع کر دے سائبا اور نو محرم کو روزے کی حالت میں شروع کر یعنی نو تاریخ کا روزہ رکھا پھر حکم امر عارض نے پوچھا الطو ہاخانہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سب ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے کالانہ اللہ لگے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھا کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا تو آئندہ سال تک زندہ نہیں رہے اگر زندہ رہتے تو نو کا روزہ رکھتے تو ابن توی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ ارادے کو ایک امر کی صورت میں پیش تیار کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہمارے ارادوں کی طرح پوری ہوا کرتا تھا وہ تو یقیناً لازمی اور پختہ امر ہوا کرتا تھا تو یعنی نو محرم کا روبا یہ ایک سال کے گنا ہو کا کفوارا بن جاتا ہے عموماً ایک حبیب پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو منہ یوم آسو رادا و قاری قبلہ یومن وبعدہ یومن کہ یوم عاصورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو تو لہذا نو دس یا دس گیارہ تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت پایا ثبوت پر نہیں پہنچتی اس کے اندر ایک راوی محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی ریلا ہے جو کہ رعیت ہے کچھ لوگوں نے اس کو عبد الرحمن ابن ابی رحلہ سمجھا ہے عبد الرحمان ابلی عبی رحلہ شکار آئی ہے جبکہ اس کا بیٹا محمد بن عبد الرحمان بن نبی رحا وہ ضائف ہے اور اس کی وجہ سے یہ حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اگر یہ حدیث پایا ثبوت کو پہنچتی ہوتی تو پھر اس کا معنی یہ کیا جا سکتا تھا کہ نو اور دس دو دنوں کا روزہ رکھا جائے لیکن چونکہ یہ روایت ضائف ہے اور صحیح صنعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے لہذا نتیجہ یہی نکلے گا کہ نو تاریخ کا روزہ یہ ایک سال کے گناہوں کا سارا بنتا ہے یوں تو محرم کا سارے کا سارا مہینہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر روزے رکھے جائیں کیونکہ رمادان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے محرم الخرام کے روزے کا دیے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور امر کرنے کی